مدنی چلن کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک الحمدللہ اللہ اس میں مدنی مذاکرے میں ہونے والے سوالات کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ کی کالز بھی اور آپ کے تاثرات بھی آپ کے سوالات بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ اس سلسلے میں الحمد للہ نگران شورا بھی کرم فرما ہوتے ہیں اور مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہے تو آج ایک ابتداء ہی جو سوالات ہوئے اس میں میرا ذہن بنا تھا کہ میں اس کو شامل کروں گا کیونکہ ماہر ابر کی بھی آمد آمد ہے اور کل انشاءاللہ اللہ چاند رات بھی ہوگی جنہوں سے غوثیہ کا بھی سلسلہ ہوگا اور مدنی منی کا ہی یہ سوال تھا اولیاء کرام کے حوالے سے کہ اولیاء کرام کو خوف نہ ہوگا اللہ ان خوف وزر پھر امیر علی سنت نے اس کے حوالے سے کچھ مدنی فل بیان فرمائے تو اب جیسے گیارہویں شریف کا مہینہ ہے اور اولیاء کرام کا تذکرہ ہوگا بیانات ہوں گے تو گھر والوں پر والدین بالخصوص ان پر بچوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت داخل کی جائے تو ان دنوں میں پھر کیا کیا ایسے معاملات اپنائے جائیں تاکہ ان کے دل ابھی سے ہی فیضان اولیاء سے مالا مال والسلام للہ ربی المرسلین اس میں یہ ہے کہ صرف ان دنوں کو ہی آپ آ اس میں نہ لیں کہ ان دنوں میں ہی کیا جائے اولیاء کرم کی محبت پیدا کرنے کے لیے ان دنوں کے علاوہ ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے آپ کے گھر میں آرا سے بزرگا نے دین کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہو اور اس لسٹ کے مطابق آپ اپنے گھر میں بزرگوں کے عرص منائیں صرف اسی ایک مہینے میں یا صرف ایک تاریخ کا ہی میں تو مشورہ دوں گا تعین نہ کریں یعنی ہمارے مد... مدینہ ڈائری ہے مختت المدینہ سے بناتی ہے اس مدینہ ڈائری میں بھی کئی ہمارے بزرگا نے دین کے عرص لکھے جاتے ہیں ان کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں اسی طرح ہمارے جو معنامہ فیضان مدینہ آتا ہے اس مانامہ فیضان مدینہ میں اس ماہ مبارک میں آنے والے بزرگوں کے جو کئی بزرگوں کی جو عرس کی تاریخیں ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ چند لائنیں بھی بازوں کی لکھی جاتی ہیں تو یہ اگر آپ اس کو اختیار کریں اور روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ اور ہم یہ نیت کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ان بزرگوں کے نام پر فاتحہ کر لیا کریں کہ آج جو مطلب ہم جو کھانا کھا رہے ہیں عموماً رات کا کھانا یا دوپہر کا کھانا جب بھی کھائیں اچھا یہ با... ذمہ داری صرف والد ہی اپنی ذمہ نہ لے والدہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ دا. اس دن والدہ جیسے مثال طور پر ایسے بات میں آ رہی ہے کہ کچن میں لسٹ لگا لیں کیا بات اور جیسے وہ ہوتا ہے نا آج کیا پکانا دا. ہے تو بھائی آج تقریبا روزانہ اسلامی بہنیں سوچتی ہوں گی کہ آج کیا پکائیں آج دوپہر کا کیا پکے گا رات کا دا. کیا پکے گا تو جہاں روزانہ ہم یہ سوچیں گے آج کیا پکائیں اگر ہم روزانہ یہ بھی پڑھ لیں کہ آج کس کے نام پر ایسا ثواب کرنا ہے بات, بات تو وہ جو آپ جو پکائیں گے اس میں بھی آپ کی نیت ہوگی ان کے نام پر اِسالے ثواب کرنے کے لیے ہم نے پکانا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کے پکانے میں بھی چونکہ ایک بز کو اب اِسالے ثواب کرنے جا ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی ایک اپنی برکتیں آپ کے اس پکانے میں آپ کے میں اور آپ کی ان میں شامل ہو جائیں گی پھر دعا یا فاتحہ کی کوئی صورت ہو تو مدینہ مدینہ اور پھر یہی آج آپ اپنے بچوں کو مدنی منے مدنی منوں کو بتا دیں کہ آج ہم نے فلا مطلب کہ اوسے پاک کے نام پر ہم نے نیاز کی ہے آج خاجہ غریب نواز کے نام پر نیاز ہے آج حسن بصری علیہ رحما کے نام پر نیاز ہے تو آج امام اعظم کے نام پر نیاز ہے تو یہ ہوگا تو ہفتے میں کئی دن مل جائیں گے یا مہینے میں چند دنوں تک آپ یہ کریں گی تو ان شاء اس سے مجھے جیسا گمان ہے جو یہ سوال تو مجھے نہیں پتا تھا کیا کرنے جا رہے تھے میرا اپنا گمان ہے کہ اس سے اولیاء کرام کی برکتیں اور ان کے فیضان کے ساتھ ساتھ ہمارے رزق میں ہمارے اناج میں اور ہمارے دیگر معاملات میں بھی برکتیں ملیں گی اور رب کی رحمت شابی نہ رہی تو ان اولیاء کرام کے ناموں کی اور ان کے لیے سال ثباب کی برکت سے محبتیں پیار اور اتفاق بھی گھر میں ہوگا اور مطلب خوشادگی بھی اللہ نے چاہتے گھر میں آئے گی ماشا یعنی ماشا ان کی برکتوں کا اور ان کی فیضان کا کوئی ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ کیا کیا ملے گا تو یہ ایک ذہن میں ہے تو میں بھی نیت تو ماشا ماشا میں بھی, بھی, لیے بھی, لیے لیے بھی ہی آیا ذہن میں لیے بھی لیے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ کوئی ایسا لے کے لسٹ اپنے مطلب کچن میں باور خانے میں اپنے لگا دیں گے اور گھر میں سمجھا دیں گے کہ یہ نہیں یہ ماشاء اللہ مدنی مدینہ ڈیئری ہے مدینہ ڈائری میں ہر مہینے کا پوری لسٹ یعنی مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے جی ہاں تو اس مہینے کے شروع میں لسٹ آتی ہے کہ اور مہنما فیضان مدینہ فیضان مدینہ مرحبا اور یہ آپ نے کہا نا عیسالیہ ثواب کا بہت شاندار اس سے اولیاء کرام کی محبتوں میں سال ثواب تو یہ مطلب یہ نسبت ہی تو ہے برکت کے لیے کر رہے ہیں ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ہمارے مدنی منوں کو پتا چلے گا اچھا پھر ماناما فیدان مدینہ جو میں نے نرس کیا نا حاجی امین اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ماناما فیدان مدینہ میں ان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں ایک دو تین لائنوں میں کچھ لکھا بھی ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کا گھر میں, گھر میں بچے کیا پوچھیں گے گھر والی عورتوں کو بھی نہیں اسلامی بھائی کو اسلام کسی کو ماما اسلامیہ کو بھی نہیں بتا ہوگا لیکن ایک نام ہوگا اس کے ساتھ ان کی پہچان ہوگی اچھا اس میں شجرا شریف ہے ہمارا شرا شجر اتاریہ یہ بھی آپ لے لیں اور ان میں جو ہمارے شجر شریف کے جو نے دین ہیں ان کی عرس مبارک کی تاریخیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہوں گی ہوتی ہیں وہ لے لیں تو اپنے شجر مبارک جو ہے ہمارا جو ہم اتاری ہیں میل سنت کے جو مرید ہیں اور ہمارے سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں جن کا ہم نے وہ شجرا شریف ہمارے پاس ہوتا ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر رد شہید کر کے واسطے تو سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق باق علم خدا کے واسطے تو یہ سارے نام چل رہے نا اور یہ چلتے چلتے پھر آخر ممل سنت کا بھی مبارک ذکر یعنی آپ نے خود دعا کی ہے اور پھر اس کے بعد آخری شعر بڑا خوبصورت ہوتا ہے صدقہ ان آیا کا دے چھ یعنی جن کے آپ نے ذکر کیا نا جن کے صدقے دعا مانگی ہے ان بزرگوں کا صدقہ دے چھے علم عمل آف عرف عافیت مجھ بے نبا کے واسطے تو یہ ان کے صدقے میں ہم اپنے لیے بھی کتنی ہم نے دعائیں کر لیں تو یہ ایک یہ شجرا شریفی گھر میں ماشاءاللہ ملتے ہیں شجرے تو تو یہ بھی ہو تو اس سے اللہ کی رحمت شامل لال رہی تو ہمارے گھروں میں اولیاء کرام کی محبت اولیاء کرام کا ذکر اولیاء کرام کی تعظیم کا سلسلہ انشاءاللہ برتا چلا جائے گا کچھ آپ فرمائیں گے محبت بنانے گفتگو فرمائیے جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بیان کیا کہ اسلامی بہنیں جو ہوں گی ان کو بھی نہیں پتا ہوگا اور بعض اوقات اسلامی بھائیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے جیسا کہ اب ویسے تو کا تذکرہ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہی ہے لیکن خاص طور پہ چونکہ سید الاولیاء اولیا کے سردار ہمارے غسف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب گیارہویں شریف کا مہینہ ہے تو اس میں خاص طور پہ یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو ہمیں اس حوالے سے یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کا اپنے بزرگوں کا ذکر خیر پڑھتے رہیں اللہ. کہ جیسا کہ یہ سارے ثواب کی برکتیں آپ نے بیان کی تو یوں ہی ان کا نام وہ ہے کہرحمہ کہ جس وقت ان کا ذکر کیا جاتا ہے اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے تو ان کے حالات زندگی جب ہم خود پڑھیں گے تو او علماء نے شیخ فری الدین اطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے اس بات کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ بزرگوں کی سیرت کا جو بنیادی مقصود ہے کہ ان کا جو تذکرہ پڑھا جاتا ہے وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ ان کی سیرت پر بندہ عمل کرے ان کے حالات کو جانے اور اس سے برکتیں حاصل کریں تو ہم سیرت پڑیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کیا ہے اور یہ چیز بندے کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے اس کے جذبات کو ابھارتی ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو تو اس میں خاص طور پہ یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ بزرگوں کے تذکرے ان کے حالات زندگی پڑھنے کا اپنا معمول بنانا چاہیے ماشاء اللہ ابھی آپ نے بزرگ کا تذکرہ کیا شیخ فرید الدین اطار تو ان کا عرص بھی اسی مہینے میں انت انت کتنی پیاری کتاب ہے یعنی مدینہ ڈائری میں پندرہ بزرگوں کے آراس کی تاریخیں لکھی ہیں ارسوں کی تاریخ اس مہینے میں لکھی ہیں مول رب مومنین رب حضرت زینب بنتے خزائم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کل عرس ہے اچھا پہلی تاریخ تو چلیں نیت کر لیں کل اپنے گھر میں ہم ان کے سال ثواب کے لیے ریاض کر لیں انشاءاللہ. تو یہ ہے ماشاء ام مساکی جی کال چلائیں سکار محمد شاہ کا بنا سے ماشاء اللہ مدنی مساکر کی مدنی محکانی شرا آپ کی کے گاہ میں میرا ایک سوال تھا پیارے باپا جان نے کوئی جاپان اگر کسی کی تطلا ہے تو اس کا کچھ عرض کیا تھا تو اس کی آیت نمبر اگر مل جائے کہ وہ کون سے آیت ہے اور پہلے نگرانی شروع کیا ہم واٹس ایپ پر کوئی ایک گروپ بنا لیں بنا سکتے یا نہیں کہ مدنی مذاکرہ دورائی کے نام سے اس میں اپنے اسلامی بھائیوں کو ایڈ کر لیں اور پھر اس کے اندر جو ہے مدنی مذاکرہ جو ہفتہ کا مدنی مذاکرہ اس کے بعد اس میں پوچھ کر جو کی کیا سوال ہوا تھا کیا ہوا تھا اس کے اندر تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں اس کی رہنمائی فرما دیجیے یہ انشاءاللہ آیت ان حضرت اللہ علیہ السلام کے حوالے سے جو امیر علیہ بیان فرمائی تھی تو وہ آفیسہ بتا رہے ہیں پارا نمبر سولہ ہے سورہ توہ اور رکو نمبر گیارہواں شروع ہو رہا ہے اس کی آیت نمبر پچیس چھبیس ستائیس اور اٹھائیس اس میں کالا کا لفظ دعا کے طور پہ نہیں پڑیں گے کالا ہٹا کے رب ربی لی صدری یہاں سے چار آیتیں پڑیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا اللہ اور جو آپ گروپ فرما رہے ہیں اس میں دیکھیں امیل سنت نے کیا فرمایا ہم نے کیا لکھا کیا نوٹ کیا اس کا عموما اندازہ نہیں ہوتا اور ہم ایسا نہ ہوگا ہم کوئی ایسی چیز دے دیں کیونکہ ہم کراس چیک ہم نے کیا نہیں ہوگا اور ایسی چیز ہم دے دیں جو آپ سے منسوب نہ ہو یا ہم نے سن... وہ کہا کیا گیا سنا کیا گیا تو اس میں بھول ہو سکتی ہے الحمدللہ ہمارے ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کے جو دفتر ہے وہاں سے مدنی مذاکرے کے مدنی پھول یہ تحریری صورت میں وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پر دیے جاتے ہیں میرا مشورہ یہ کہ گروپ بنائے اور اس گروپ کے اندر آپ مدنی مذاکرے کے یہ مدنی پھول جو ہوتے ہیں اس کو دیں اور اسی گروپ کے اندر یادہانی بھی کروائیں کہ یہ یہ ہے تو انشاء شاء اللہ تعالی امید ہے کہ اس سے فوائد زیادہ ہو سکتے ہیں اور غلطی کا امکان کم رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. جی آئی گیارہویں شریف گیارہویں شریف میں جو نیاز کی جاتی ہے تو ایک بڑا پیارا مدنی پھول امیر علیہ سنت نے پہلے بھی اپنے ان جذبات کا اظہار کیا ہے کہ ہر ماہ گیارہویں منائی جائے اور بلکہ ایک بڑا خوبصورت آج میں نے نوٹ کیا کہ کم سے کم ایک رسالہ ہی رکھ لیں تو ہر مہینے گیارہویں شریف کو کسی کو پسپا کے اشال ثواب کے لیے رسالہ جو ہے وہ دے دیا جائے تو ہر ماہ گیارہویں منائی جائے تو یہ بھی ایک بڑا اچھا مل ہے ماشاءاللہ یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ اس مہینے میں اگر یہ نیت اب کر لیں جو آنے والا مہینہ ہے بلکہ جو جاری مہینہ ہے یہ بھی اس کی بھی کیا شان ہے تو آنے والا مہینہ بھی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے تو آپ بھی نیت کریں ان اللہ تعالی کے ہر ماہ گیارہویں شریف منانے کی نیت کریں پھر یہ سال میں ایک دفعہ پھر یہ جب آئے گی ربی اس ماہ میں ان اللہ بڑی گیارہویں شریف منائیں گے اللہ کی رحمت سے کول دیں السّلام علیکم اللہ السلام اللہ السلام اللہ و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں ارشد اختاری زمدار حیدرآباد سے میں کلر کا کام کرتا ہوں یہ جو کلر کی بالٹی میں جو ٹوکن نکلتا ہے اس پہ میرا حق ہے یا مالک کا حق ہے کروانے والے کا براہ کرم اس کے بارے میں مدنی فول ارشاد فرما دیں عمران بھائی سے میرا سوال ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ چلو مفتی صاحب سے جواب اس میں جو صورتیں ہوتی ہیں عام طور پہ وہ بعض دھوکہ دہی کی بھی بن جاتی ہیں تو وہ کارڈ جو نکلتا ہے وہ خریدنے والے کے لیے ہوتا ہے عام طور پر کہ اس نے جو خریدا ہے تو جیسے مثال کے طور پہ دو ہزار کی وہ بالٹی ہے تو اس میں تین سو کا کارڈ ہوتا ہے کہ وہ واپسی کریں گے تو تین سو روپے اس کو مل جاتے ہیں واپس تو اس میں چونکہ وہ خریدنے والا کوئی اور ہے اور یہ عام طور پہ اس طرح کا اس کو تاثر دیتے ہیں کہ گویا کے آ, رنگ والے کے پاس جائیں گے دو ہزار روپے تو بنا ہے آ, آ, آ کے مالک کو دو ہزار کا بل دکھائیں گے جبکہ ان کو لگے تین سو روپے تھے تو اس طریقے کا چونکہ غلط ہوگا تو وہ ٹوکن مالی کی ملکیت میں دیتے ٹھیک ہے ٹھیکہ لے لیں گے ٹھیک ہے میں ٹھیک ٹھیکے کے رنگ کر رہا ہوں کر رہا تو اب جو ٹھیکہ لے گا تو اس میں پھر مال بھی اس کا اپنا ہوتا ہے اب وہ جو چاہے اس میں سے لے گا اگر مزدوری پہ, پہ کام کر رہا ہے اور مال مالک مالکی کو دے گا, گا ماشاء اللہ حبیب صلی اللہ جمین سردی کے سبب بزرگ نہیں آ رہے تو یا کم آ رہے تو آج ایک بڑا ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سردی کے سبب دینی کاموں میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے سردی کے سبب دنیا کا کام چھوٹتا نہیں ہے دین کے کام میں چھٹی ہو جاتی ہے. یعنی اگر سردی بہت ہے تو جیسے مثال کے طور پر رات کی جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کی وہ ڈیوٹیاں نہیں چھوڑتے اور دن میں بھی جن کی ڈیوٹیاں ہوتی, جیت ہوتی جیت نہیں چھوڑتے اچھا صبح صبح جلدی جلدی آپ کو کہیں ملیں گے اچھے خاصے فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والے بھی سخت سردی میں نہیں نکلیں گے مگر اسے دو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ان کی آفس ان کے جانے کا ٹائم ہے اس کے لیے آپ کو نکلتے نظر آئیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ ویسے جرنلی بھی اگر بات کریں نا امین تو موسم ہو یا پریشانی ہو جو جہاں پر ہم لوس ڈالتے ہیں نا وہ دین کی خدمت ہوتی ہے کہ اگر مساکتوں پر کوئی تنگی آ جاتی ہے تو عموماً ہم اپنے گھر میں جو اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں نا ان میں کرکثر کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے کو صدقہ خیرات سے ہاتھ روک لیتے ہیں مانگ رہے تو کہیں گے یار کل ہرا صحیح نہیں ہے بیٹا وہی مطلب کہ پانچ دس روپے کا پیٹرول پھونک رہے اور گھر والے وہی کریڈٹ کارڈ یا دیگر کارڈ خرچ کر کے مطلب خرچہ کر رہے ہیں اپنی وہی ہوٹلنگ کا سلسلہ جاری ہے مطلب تقریباً چیزیں وہی ہوتی ہیں وہی مطلب کہ کوئی بجلی کے استعمال میں فرق نہیں پڑا ہوتا مگر جب آپ اس سے مدنی لینے جائیں گے چندا لینے جائیں گے یا کوئی مسجد یا مدرسے کے لیے کوئی جائے گا کارے خیر کے لے جائے گا بالکل یا کسی کا بندھا ہوا بھی ہوگا نہ کہیں ایک مہینہ تھوڑا رک جاؤ دو چار مہینے آج کل مارکیٹ صحیح نہیں ہے اچانک مارکیٹ نیچے آ گئی ہے یا اچانک بے چارے کی مارکیٹ کیا نیچے آ جاتی ہے پہلے کتروں کے گھروں کے بےچارے کا معاملہ نیچے آ جاتے ہیں تو نارملی طور پر جب معاشی پریشانی آتی ہے یا جگر پریشانی آتی ہے تو دین کے کاموں میں یا دینی معاملات میں ہم اپنا مطلب کہ وہاں کچھ مائنس کر دیتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان حالات میں وہاں پر مائنس کرنے کے بجائے کچھ پلس کرنا چاہیے شاید. تاکہ اس پلس کرنے کی وجہ سے مزید آپ پر اللہ کی رحمت آئے گی آپ کی معیشت اچھی ہو جائے گی آپ کے مال میں برکت آئے گی اور آپ کی پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے مواقع اور اس کے زیادہ بہتر ہو جائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول عزب بجر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضا کے کاموں میں مائنس نہیں کیا جاتا یہ یاد رکھیے گا اور یہاں مائنس کرتے تو ہمارے سواب میں کمی آتے ہے اب دنیاوی معاملات میں مائنس کیوں نہیں کرتے پیسے کم ہو جائیں کٹوتی ہو جائے گی جس چیز نے دنیا میں رہ جانا ہے اس کو فوقیت بہت دی جا رہی ہے اور جس چیز نے ہمیں قبر و آخرت میں کام آنا ہے یعنی تو ہم اس کے لیے اتنی اس کو اہمیت نہیں دیتے یعنی جہاں مرنا ہے تو یہاں کے لیے امپورٹنس بہت زیادہ ہے جہاں مرنا نہیں ہے وہاں کی اہمیت اتنی زیادہ نظر نہیں آتی تو اس فرق کو جب ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ از یہ سردی گرمی اور دیگر معاملات میں ہمارے جو جذبات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے ایسے حالات آتے کہ انسان پھر گھر کا ہو کے رہ جاتا ہے مگر وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات دنیا کے کاموں میں تو حرج واقع ہو جاتا ہے پھر بھی نیکی کے کام میں حرج ایسا خاص نہیں آنا چاہیے مجھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آ رہا ہے اگر اپ تصدیق فرما دیں کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کو روتے ہوئے دیکھا گیا تو ان سے وجہ پوچھے گی تو انہوں نے کچھ اس طرح آ, کچھ اس طرح اظہار کیا کہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ وہ کچھ روایت کا مضمون انہوں نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ جو شخص اپنے صحت مندی کے عالم میں جتنی عبادت کرتا ہے نیکی کرتا ہے اگر بیمار ہو جائے اور وہ, وہ عمل و نیک کام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری کے عالم میں کہ اس کی وہ قدرت نہیں رکھتا اس صحت مندی کے وقت میں جو نیکی کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت اس کا ثواب عطا فرماتا ہے یہ روایت روا. روایت تو ہے یہ لیکن صحابی کا رونم یہ مجھے میں نے یہ اصل پڑھا تھا تو وہ, وہ کہ میں اس وہ ان کی انکشاری تھی کہ میں اس روایت کو یاد کر کے روتا ہوں کہ میں اس صحت مندی کے عالم میں نے وہ عبادت اور کیوں نہ کی اللہ. کہ مجھے اس اس کا بھی ثواب ملتا تو یہ ان کی انکساری تھی عاجزی تھی اور امت کے لیے پھر ان کی باتیں ہمارے لیے ایک تعلیم کا وہ رکھتی ہیں تو آپ دیکھیے نا کہ یعنی پریشانی بیماری کے عالم میں اگر ہم نے مطلب صحت مندی کے عالم میں ہم نے نیکی کی میں جو کہہ رہا ہوں اگر کہیں غلطی ہو تو میری اصلاح کیجئے گا یعنی صحت مندی کے عالم میں ہم نے جو نیکی اور عبادتیں کی ہیں آج بیماری کی وجہ سے اگر ہم وہ عبادت و نیکی نہیں کر پا رہے ہماری کٹوتی نہیں ہو رہی ہے ہماری کٹوتی نہیں ہو رہی اللہ کی رحمت سے ہمیں اس بیماری کے عالم میں بھی وہ جو صحت مندی کے عالم میں ہم نہیں کیا کر پا رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس کا عطا فرما رہا ہے تو ہم اگر اپنی جو صحت کو گنی جانو بیماری سے پہلے صحت کو گنی جانو دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے صحت اور دوسری فرصت صحت اور فرصت اس دونوں چیزوں نے آج ہماری ایک بہت بڑی تعداد کو سڑکوں پر بٹھایا ہوا ہے اس وقت بڑے بڑے شہروں کے اندر اس وقت یہ کلچر ہے کہ اس وقت آپ کی فٹ پاتے جو ہے نا وہ چائے سے اور بسکٹ سے اور طرح طرح کی چیزوں سے بھری ہوئی ہوں گی ہزاروں کی تعداد میں نوجوان فیملی ممبر آئی ڈونٹ نو مطلب کہ وہ اپنی فیملی کو ہاؤ کین دے سروائو در فیملی کہ رات کو آپ کے گھر میں گھر میں جو اسلامی بہنیں ہیں عورتیں ہیں وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے اور آپ آئے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دنیا و کا کوئی بہتر کام ہو نہ تو گھر والوں کو سبر بھی آ جاتا ہے کہ چلو گھر کے لیے آدمی باہر ہے لیکن آپ صرف باہر تفریح کے لیے ہیں گھر میں نہیں ہیں اور باہر تفریح میں بھی گپے شپے مار رہے ہیں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں پھر الٹے سیدھے گیم کھیل رہے ہیں پیسے اڑا رہے ہیں. پھر جو وقت ضائع کر رہے ہیں نا فٹ پاتھوں پہ ادھر ادھر بیٹھ کر کوئی بات نہیں ہوتی بس ایسے ہی کام کاج کیا تھا چلو دوستوں میں چلتے بھائی دوستوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں کوئی دین کی کوئی دنیا کا فائدہ محض فضول اور اس میں فضول میں بھی بہت زیادہ گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ یہ ساری کلچر جو ہمارے یہاں ہے اس وقت آ کر جب میں یہ اس وقت کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ تعداد تو اس وقت بیٹھی ہوئی ہوگی شاید ہوٹلوں کے اوپر میں ممکن ہے لیکن وہ ہاں تھلوں پر ہوٹلوں پر ادھر ادھر فٹ پاتھوں پر چوکوں کے بیٹھے ہوئے ہوں گے ہو سکتا ہے شاید میں بھی ممکن ہے کہ اس کا مدنی گلدستہ بنایا جائے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے یا ہو سکتا ہے آج آپ نے چھٹی کی ہو اور آج آپ استفاق سے ہاتھ میں آ گئے ہو اور سن سردی نے آپ کو گھر میں بٹھا دیا ہو یار آج ٹھنڈی तो ہوتے ٹھنڈی ہوائیں بھی ہوتے تو کیوں کر رہے ہیں صاحب کیوں کر رہے گھر میں بیٹھے آپ تربیت کرے گھر میں بیٹھ کر پھر پتا میں یا تو گیم کھیلیں گے یا پھر اس میں ماشاء اللہ فلم ڈرامے دیکھیں گے بات وہی ہے یعنی کہ فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس اچھا آپ جب کسی سے نکی کی دعوت کے لیے کہیں گے مدنی کافر کافی کہ گھر میں ٹائم دینا ہوتا ہے اب پتہ نہیں گھر میں ٹائم دینا ہوتا ہے کہ موبائل پہ ٹائم دینا ہوتا ہے گھر میں بھی یہی چیز یہ گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں اس وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ جناب یہ ٹائم نہیں دیتا اور گھر میں تو ہوتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں, گھر میں کون تو ہمارے پاس ہوتا ہے گھر میں موبائل کے پاس ہوتا ہے چار, چار جو پانچ پانچ جو دوست جو اس کے اندر نمبروں میں ڈالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہو تو یہ چیزیں جو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم ہمیں ہمارے گھر کے اندر ہماری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں نکی کی دعوت دینی ہے ہمیں اصلاح کرنی ہے اپنی اصلاح کرنی ہے باہر اپنے وقت کو برباد کرنے کے بجائے ہم کو قرآن کی تلاوت کر لیں کوئی نیک کتابیں پڑھ لیں مختصر مدینہ اتنی کتابیں ہیں ویب سائٹ پر ہماری اتنی کتابیں موجود ہیں اور پھر جاتے سو جائیں نا سوئیں اور اس کے بعد آپ چلے تحجد میں اٹھے مدینہ مدینہ یعنی کتنی وہ آپ میں پچھلے دنوں ہم ملے سنت نے بڑے پیارے وہ مدنی پھول ہمیں بھیجے تھے اور بہت مدینہ مدینہ ہو گیا بہت پیارے مدنی پھول بھیجے کہ یہ جیسے سردی کی جو رات ہیں نا اس کے حوالے سے کہ حضرت سعید عبداللہ بن مشروت موسم سرما کی آمد پر فرماتے سردی کو خوش آمدید ویلکم اس میں اچھا سردی کو خوش آمدید اس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزہ دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے یعنی کتنی یہ سردی کی راتوں کو گویا کہ یہ کتنی بری نعمت لیتے تیرا اسی طرح موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن ان میں روزہ رکھتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ ان میں قیام کرتے ہیں یعنی نوافل پڑھتے یہ حدیث پاک بیان کی ہے میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا ایک اور پاک ہے سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہے تو اللہ کریم ہمیں یہ نعمتوں کی قدر اطافرما یہ مطلب تفریح کرنے کے لیے نہیں ہے زندگی ویسے ہی چھڑے اور لانے کے لیے نہیں ملی زندگی ویسے ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں ملی ہے ایک بڑی مٹھی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک بزرگ نے ایک برف والے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اس کے سرمایہ اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگلا جا رہا ہے تو وہ ان سے اپنی وہ ایک نصیحت کے بدنی پھول لے رہے کہ زندگی ہے نا یہ ایک سرمایہ ہے زندگی ایک سرمایہ ہے ہمارا وہ پگلا جا رہا ہے برف کی طرح برف آئس سیل اگر آپ اس کو بیچ دیں تو آپ اس کی قیمت لے لی اور اگر وہ نہ بکے بڑی رہے گی تو پگھلتی رہے گی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے نا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے بارہ سو روپئے کی اگر وہ آئس سیل ہے تو وہ سولہ سو کی بکے گی تو آپ نے اس سے چار سو روپئے کمائے نا ورنہ اگر وہ بارہ سو میں سے چار سو روپئے کی ہی پگھل گئی آٹھ سو روپئے کی پگھل گئی تو آپ بیچیں گے کتنا تو آپ کو لاس ہو جائے گا تو زندگی اس طرح فضولیات میں اور گناہوں میں پگھلائی نہیں جاتی اسے نیکیاں کر کے زندگی کے اس سرمایہ سے فائدہ اٹھائے اور تاکہ ہمیں آخرت کا انعام اللہ کی رحمت سے نصیب ہو جائے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور اس طرح دل کو منائے اچھا اس میں نا نفس کشی ہے اور کسی نے ایک اور بات پوسٹ بہت اچھی ہوتی ہیں کسی نے ایک پوسٹ بڑی پیاری بھیجی کہ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے گسیٹ کر لانا پڑتا ہے اور اس میں مطلب پورے امیجز بنے ہوئے ایک اس طرح کی سمجھانے کے لیے بعدوں کا لوگ باتیں بیان کرتے ہیں تو دل بہت کرتا ہے اس طرف لیکن جب ایک بار دل آپ کا تبدیل ہو جائے گا نا اور نف کابو میں آنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہی چیزیں لطف دیں گی گھر کے اندر اور کتابیں پڑھنے کا دل کرے گا قرآن کی آیتے پڑھنے کا دل کرے گا اس کی تفسیر پڑھنے کا دل کرے گا آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا کہ یہ بھی پڑھ لوں یہ بھی پڑھ لوں اب اس میں کیا لکھا ہے اچھا اس میں کیا لکھا ہے مزہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر اب سو جائیں تہجد کی نماز اللہ نصیب کرے تو وہ پڑھیں فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں تو یہ کہ کام کر جانے کا, کا دل ہو جاتا ہے وہ وقت بھی ہو جاتا ہے ہم سوئے پڑے رہتے ہیں اور پھر کہتے رسک میں برکت بھی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان رس تقسیم فرماتا ہے یہ الترغیب الترب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے تو یہ خاص دعاؤں کا وقت ہوتا ہے عبادت کا وقت ہوتا ہے اس میں ہم مطلب وہ وہ پیسوں رہتے ہیں تو یہ فضولیات جو باہر جو ہوٹلوں پر ادھر ادھر بیٹھ کر جو آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں آپ گھروں میں چلے گئے ہوں گے آگ جلا کر تپاڑیاں لے رہے ہوں گے یہ کر رہے ہوں وہ کر رہے ہوں گے اور تفریح کر رہے ہوں گے پھر رات کو دو چار بج جائیں گے پھر گھر پہ جائیں گے اور یوں الٹے وو سو جائیں گے پھر کچھ موبائل ووبائل پہ کھیلتے ویلتے رہیں گے اور یوں مطلب کہ زندگی ضائع کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے یعنی کتنی پیاری وہ ایک سبق آموش بات بیان کر رہا ہوں کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی جس بات پر حسرت کریں گے نا وہ یہ وہ بات ہوگی کہ کاش کے دنیا میں فلاں فلاں وقت بھی ہم نے رکر اللہ میں گزار لیا ہوتا یہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی تو آپ سوچئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کی عبادت میں اور نیک کاموں میں وقت گزارنا اور گلاح سے بچنا فضولیات سے بچنا یہ بہت ضروری ہے اللہ کے دل میں اتر جائے میں اس زمن میں ایک بات اور بھی ذہن میں بن رہا تھا میرا کہ مدنی مذاکرہ جیسے با المدینہ کے جو رہائشی ہیں مدنی مذاکرہ ہوا ہم نے ڈر ایک وقت گزرا ہمارا ہم بھی اس مدنی ماحول میں تو امیر علیہ سنتم خصوصی مدنی مذاکرے وقت تافر مارے میں اس میں یہی سوچ رہا تھا ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہم سے تعلق قائم کرتی ہے قریب آتی ہے فیضان مدینہ لانا اور خاص کر امیر علیہ سند کی صحبت دلوانا تو یہ بھی ایک کام ہے دعوت اسلامی سب... آپ کو دیکھو ناجی امین م... قلب کی, کی کیفیت پر غور کریں یہ جو گھروں سے باہر نکل کر یا گھروں میں بیٹھ کر جو فضول کام کر رہے ہوتے ہیں اب ان کو ہم دعوت دیتے ہیں چار بجے تک جاگنا ہے نا آپ کو چار بجے تک جا کے نا ہم جگاتے ہیں اب وہ پانچ بجے جا کے ہم جگاتے اب ہمارے ساتھ جاگے آئیں فیضان مدینہ میں آئیں اس کے بعد ہم آپ کو یہاں رمضان ہال میں لے آئیں گے یا ادھر لے جائیں گے ہم آپ کو رات جگاتے ہیں اور ان اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے مگر کا دل نہیں کرے گا نہیں کرے گا نا دل آئے اور لائیں ہاں آئیں لائیں آپ کا آنے کا بھی دل کرے گا آپ بتائیں نہیں کرے گا ابھی آپ کو ایک نیچے سے پون پون بجے چل چل اوٹر پہ چلتے ہیں چل چل ادھر چلتے ہیں فورن جوتے چپل پہنے کے دوڑیں گے دل کرتا ہے دوڑنے کا یہ قلب کی کیفیت کا آپ از خود جائزہ لیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ آپ کا دل رائے خدا میں جانے کو نہیں کر رہا آپ کا دل علم دین سیکھنے کو نہیں کر رہا آپ کا دل مسجد میں بیٹھنے کو نہیں کر رہا آپ کا دل آشیقان نسول کی صحبت میں بیٹھنے کو نہیں کر رہا اب دل کی یہ کیفیت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بگڑتے بگڑتے اتنا بگڑ جائے کہ پھر یہ اتنا ماض اللہ پہ سیاہ ہو جائے کہ پھر اس پر نصیحت اثر نہ کرے اور یاد رکھنا کہ قیامت کے روز اس کی جیت ہے جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا سلامت والا دل تو اللہ کرم کرے اور ہمارے دل پر ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام ہماری سمجھ میں آ جائیں نیکی کے کام یہی وقت ہے کر لیں کر لیں یقین مانے میرے نوجوانوں کو تو میں خاص طور پر کہوں گا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے وقت برباد کرنے کے بجائے نہ ماں سکھی نہ باپ سکھی نہ گھر سکھی کوئی گھر میں سکھی نہیں ہوتا سب دکھی ہو جاتے ہیں روتے رہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں آپ کے باہر رہنے تو آپ دوستوں میں بیٹھ کر گل چھڑے اڑا رہے ہوتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مہربانی کر کے اپنے گھر کو بھی گنی مت جانے ویسے بھی نجات پانے والے مدنی پھول جو پاک میں بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مدنی پھول یہ کہ تیرا گھر تجھے کفایت کرے اور یہ وہ دورے فتن ہے اگر میں غلط ہی نہیں کر رہا کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے گھر میں رہنے کو گھر کے پیوند بن جانے کے بارے میں جو کچھ ارساد آئے ہیں کہ گھر میں رہو اس کے کونے میں یعنی گھر کو ہی کہ گھر سے بے, یعنی بلا وجہ گھر سے نہ نکلے اور گھر کو کفایت کرے اور لوگوں سے زیادہ میل جو نہ رکھے اختلاط نہ رکھے یہ جو روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ روایتیں یہ دور کے لیے اس دور میں ہے بالکل ہے نا دور فتن فتنوں کے باب میں جو روایتیں باز بیان کی گئی ہیں آج سے کئی سو سال پہلے علماء اپنے زمانے کے لیے باتیں کیا کرتے ہیں یہ دور زمانے, ہے زمانے ہے کے لیے, باتیں آنی لیے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی جو مناز العابدین ہے نا اس میں خلبت کا بیان اسو. اس خلبت کے بیان میں جو انہوں نے لکھا ہے ایک بزرگ کا قول ابام غزر نے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہمارے دور میں خلوت لازم ہو چکی تو مترجیم نے لکھا ہے کہ ان کے دور میں جب تنہائی لوگوں سے بیجا میل جول بیجا اختلاط جگر یہ لازم ہو چکی تو آج ہمارے دور میں کیا حال ہوگا اور میں سوچتا ہوں کہ وہ مترجیم جو ترجمہ کرنے والے نے اپنے لکھا آج ہمارے دور میں کیا حال ہوگا اللہ کریم ہمارے حال پر ہیں فرمے کالس چلائیے مجھے سوال پوچھنا تھا کہ جرآب پہن کے نماز ہو جاتی ہے اور کراچی سے میں بات کر رہا ہوں گارڈن سے جی آفی صاحب جراب پہن کے موزے پہن کے ہاں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اپنے صحیح وضو کیا ہے اور ویسے جرابوں کے مساق الگ مسئلہ ہے لیکن اگر کوئی ویسے ہی پاکیزہ موزے پہن کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی ہمارے جو نائلون کے یا یہ کاٹن وغیرہ کے جو ہمارے موزے ہوتے ہیں ول وغیرہ کے تو یہ موزے ہیں مگر ظاہر کہ یہ موزے تھوڑی سے وضاحت یہ میرا خیال کر دینی چاہیے کیوں ہمارے سردیوں میں پھر ریگزین اور چمڑے کے موزے بھی پہنے جاتے ہیں تو جیسے یہ نارمل کپڑے کے جو موزے ہوتے ہیں یہ اگر صحیح وضو کرنے کے بعد ہی پہنے کیونکہ یہ وہ موزے نہیں ہے جن کے اوپر وضو مسا کرنے مسا ہاں اس کے لیے پھر وہ چمڑے کے یا ریگزین کے جو موٹے جو موزے ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہوتے ہیں کہ پھر ان پر مسا ہوتا ان کی بھی شرائط ہیں ان پر مساح کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو بہرحال ہمارے یہاں جو عام عام اس میں کوئی حرج نہیں کرتی کال چلائیں سوال یہ ہے کہ فجر میں تلاوت ہوتی ہے فجر کی نماز میں ٹھیک ہے اور شہر میں اور عصر میں چون تلاوت نہیں ہوتی تلاوت نہیں ہوتی یہ تو غلط ہے تلاوت تو تمام نمازوں میں ہوتی ہے اور فرض ہے باقی رہا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ظہر اور اثر ان دونوں میں تو آہستہ آواز میں امام صاحب تلاوت کرتے ہیں اور مغرب عشاء اور فجر میں بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں اس کی مختلف حکمتیں علماء نے لکھی ہیں اس میں بنیاد اور اصل یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ جو حضر السلاد اسلام نے کیا وہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے باقی اس کے علاوہ حکمت بعض اللہ نے یہ بیان کی کہ چونکہ زہر اور اثر یہ وہ وقت ہوا کرتا تھا کہ جس میں کفار منافقین وغیرہ جاگتے تھے تو یہ قرآن پاک سے استحضاع یعنی مذاق کرتے تھے تو یعنی جب بلند آباز سے تلاوت کی جاتی تھی تو اس لیے آہستہ پڑا جاتا تھا مغرب میں یہ کھانے میں مشغول ہوتے تھے عشاء اور فجر میں یہ سوئے میں ہوتے تھے تو بلند آباز سے قرآن پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا تھا تو اس لیے بلند آباز سے تلاوت کی جاتی تھی لیکن امام علیہ سنت نے اس کی وجہ ایک تصوف کی یہ بیان کی ہے صوفیانہ کہ دن کا جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلال کا وقت ہوتا ہے اس وقت ایک جلال کی کیفیت ہوتی ہے تو یہاں تلاوت کا جو جہر ہوتا ہے بلند آواز سے پڑنا جو ہوتا ہے اس میں بھی ایک جلال کی کیفیت ہوتی ہے تو اس لیے اس وقت آہستہ تلاوت رکھی گئی تاکہ دونوں طرف بیلنس رہے جلال اور جمال کا اور رات میں اللہ تبارک و تعالی کے جمال لطف عنایتوں کا وقت ہوتا ہے کرم کا وقت ہوتا ہے اور تلاوت کا ایک بلندبا سے جلال ہوتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ اس وقت بلندباز سے تلاوت رکھی گئی تاکہ دونوں طرف سے ایک طرف سے جمال ایک طرف سے جلال ہے لیکن یہ تصوفانہ بات ہے اصل دنیا، آ, بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے ماشاء جی بڑا اہم ٹاپک تھا شرعی رہنمائی کے حوالے سے اور اس میں جب اس بات کو واضح کیا گیا خاص کر امیر علیہ سنت نے بھی جو فرمایا کہ خاص کر جو وف کے ادارے ہیں تو وہ دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لے کہ ان کو کافی ایک بڑا تجربہ ہے کیونکہ کمیٹی یا مسجد کی جن کے پاس خدمات ہوتی ہیں تو یہ تو واقعی بہت بڑا ایک علمیہ ہے کہ تصرف اپنے طور پر ہیں ہیں پوچھتے نہیں صاحب نہیںور سنت میں ہوتے ہیں آپ کو اس معاملے میں کیا تجربہ ہے کہ وقت کے حوالے سے جو عام مساجد کے اندر امام بھی آپ عام مساجد کے اندر نارملی جو مسجد کی کمیٹی یا مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کس قدر اس معاملے میں حساس ہوتے ہیں اور کتنا ان کے اندر ایک شرعی معاملے میں رہنمائی لینے کا اور وہ ایک جذبہ ہوتا ہے اور کیسی غلطیاں کر جاتے ہیں نارملی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے جی یعنی کیوں کہ سو میں سے یعنی ایک پرسنٹ رہنمائی بلکہ ہزار میں سے بھی ایک پرسنٹ تو غنیمت ہوگا کہ جس کا ذہن ہو کے ہم نے شرح رہنمائی لینا ہے تو بہت بڑی بڑی غلطیاں یہ کر جاتے ہیں اور بعض اوقات یعنی ان کی اپنی ذات کے اوپر تاوان بن رہا اور کہ ان کو خود دینا پڑے ایسی ان کی بات صورتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہی جو آپ نے بات کی تھی نا اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں بعض تو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں نیکی کا کام کرنے کے لیے آپ جو چاہیں انداز اختیار کر غریب کی مدد کرنے کے لیے بھلے آپ امیر کی جیب سے پیسے چھین لیں ڈاکہ ڈال لیں آپ نے یہ سمجھا ہوا کہ ہم نے بس ایک کام کرنا ہے اچھا تو یہ طریقے کارنی نیکی وہی نیکی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول ازب وج اللہ و, و صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کے مطابق ہوگی تو نیکی ہوگی ورنہ تو وہ نکی نہیں ہے انہیں کی بات کو مانیں گے تو انہیں کی قرار پائے گی تو اب ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنی بات کو یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کرتے ہیں تو جس طریقے سے چاہے کریں اور بعض جو ہوتے ہیں وہ ان پر ایک متکبرانہ صورت ہوتی ہے یعنی ملکیت ایک سمجھتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے ہمارے اختیار ہیں ہم جو چاہیں بریک فاسٹ مسجد بھی بنانے میں بھی انہی نے پیسے دیے ہوتے ہیں بعض یعنی یہ سمجھے کہ وہ سب کچھ وہی ہوتے ہیں جگہ بھی لی ہوئی ہوتی ہے مسجد بھی خود ہی بنائی ہوئی ہوتی ہے فیملی بھی بعض اچھا اس میں بعض اوقات جب فیملی انوالو ہوتی ہے نا کسی مسجد کے اندر کہ ہماری فیملی نے یہ مسجد بنائی ہے تو پھر یہ واقعات اس میں زیادہ خرابیاں پیدا ہونے کے چانس ہوتے ہیں جبکہ کوئی علماء کی سرپرست کر حاصل نہ ہو تو تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا نا کہ بھئی یہ جگہ یہاں پر یہ نہیں, یوں نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی یار میری جگہ میں نے دی ہے میری, میری مرضی ہے میں جو چاہوں بناؤں تم نے دے دی تمہارا معاملہ ختم ہو گیا اب اس پر اللہ اور اس کے رسول کے آکام ہیں وہی ہی ہوں گے یا تو آپ دیتے نا اس جگہ کو مسجد کے لیے اب آپ کہہ کہ گے میں نے مسجد کے لیے دی ہے تو میں اس پہ جو چاہوں گا وہ کر سکوں سوال کی بات ہے میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں صاحب اگر اس میں بھی غلطی ہو تو فرمائے گا آپ نے کسی کو ایک مکان دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ مکان آج سے آپ کا اب وہ مکان میں اس نے اپنی رہائش اختیار کر لی اور یہ سب کچھ کر لیا آپ کبھی کسی وقت اس کے مکان میں گئے مکان آپ اس کو دے چکے تو کیا آپ اس کی مر... اپنی مرضی سے اس کے مکان میں کیا آپ توڑ فوڑ کرنے کے لیے فرنیچر آگے پیچھے کرنے کی آپ پوزیشن میں ہیں کیا آپ اسے پوچھیں گے کہ یار یہ کیا ہے یہ کیا کہ اپنی مرضی سے کریں گے میں نے مکان دیا تم کو تو کیا یہ آپ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے انڈرسٹور بات ہے یعنی ایک عام آدمی کو آپ ایک مکان دے کے اس کی ملکیت میں کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ اگرچہ آپ نے دیا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ آپ نے دیا ہے مگر آپ اس کے مکان میں بھی جا کر آپ اپنی چیز چلا نہیں سکتے حیا کریں گے شرم کریں گے ایک لحاظ ہے اور ایک مطلب کہ ایک لاجک ہے کہ اب دے دیا دے دیا, دیا, دیا مطلب اپنی تھوڑی میں ادھر چلاؤں گا آپ نے جو زمین اور جو مسجد آپ نے اللہ کی اللہ کے لیے وف کر دی نا آپ نے. ابھی اللہ تعالیٰ کے لیے وف کر دیا آپ نے اب آپ کے وہاں چلانے کا کیا تک بنتا ہے کیا آپ یہ کہیں کہ یا میری چلے گی جناب میں نے دیا ہے تو سب سے زیادہ پیسے میرے لگے ہوئے ہیں یہ پنکھے تو میں نے لگائے تھے بٹن بھی میں نے لگائے تھے تو آپ لگا کر آپ نے دے دیا آپ بولو کہ میرے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا یہ میں نے دیا تھا مسجد بنگا اور آپ پنکھا نکال کے لے جاؤ گے یا میرے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا اور کوئی بولے ارے مسجد کا پنکھا میں نے دیا تھا پنکھا میں نے دیا تھا پنکھا تو یہ نہیں بول سکتے نا آپ نے ایک چیز اللہ کے لیے وف کر دی اللہ کے نام پر دے دی ہے تو اب اس طرح مطلب کہ نہیں کرنا چاہیے اور علماء سے مفتیان نے کرام سے شرح نما لے کر کرنی چاہیے حتیٰ کہ یہاں تک ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ آپ نے مسجد میں کیل گاڑ دی کیل ٹھوک دی یہ کیل غلط لگا دی آپ نے نہیں لگانی چاہیے تھی اب آپ غلط لگا دی ہے اب آپ بولو میں نکال لوں نا نکال سے پہلے بھی پوچھ لیجیے گا بھائی یہ نکالوں کہ نہ نکالوں ایسا نہ ہوگا نکالنا دوسری غلطی ہو جائے کہ ایک تو غلطی ہوئی اب اس کو غلطی کو درست کرنے کے لیے کہتے ہو نا اب دوسری غلطی کریں تو اس کے لیے پوچھ لیں کہ بھائی یہ میں نے لگا دی یہ غلط ہو گیا اب کیا میں اس کو نکال لو ہو سکتا ہے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اب نکال لیں اب توبہ کر لیں یا کہتے ہاں ٹھیک ہے نکال لو تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے یہ شریعت کے اسلام و دین کے احکام ہیں اپنی نہیں چلائی جاتی اپنی اپنے گھر میں بھی نہیں چلنی چاہیے بھائی سیدھی سی بات ہم مسلمان ہیں ہمارا گھر یا ہماری زندگی اس میں سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کو حکم ہی چلے گا تو ہر دعوت اسلامی والوں کو تو امل سنت نے آج مطلب باضابطہ پہلے بھی فرمایا آج پھر فرما دیا کہ اس کو میری طرف سے یہ جملے تھے امیل سنت کے کہ میری طرف سے اس کو مدنی التجا مت مد سمجھیے گا یہ تاکید کر رہا ہوں میں آپ کو بلکہ آپ نے فرمایا آرڈر از آرڈر یہ ایک بڑا مطلب کہ خوبصورت انداز تھا سنت کا جو عموما ہم کم دیکھتے ہیں مگر یہ اسلام و دین سے محبت اور اسلام و دین کی تعلیمات پر عمل کرنے اور کروانے کا جذبہ ہے جو آج ہمیں اس بات کا پابند کر رہا ہے کہ دعوت اسلامی والو تم نے کوئی کام بھی اسلام و دین کے معاملے میں یہ وقف اجارا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں مفتیان نے خران سے پوچھے بغیر آپ نے پاؤں مطلب قدم نہیں اٹھانا اور دارال دعوت اسلامی کا انداز یہ ہے کہ ہمارا یہ جو نظام ہے ہم نے دارالطل سنت کا ایک شعبہ ہے مکتب افتاح جس سے دعوت اسلامی کے تمام تنظیمی امور کے ہم رہنمائی لیا کرتے ہیں پھر آپ نے تو تاکید کی دعوت اسلامی والوں کے لیے پھر مزید مشورہ دیا تمام عاشقۂ رسول کے لیے جنرلی طور پر کہ آپ دار و تیرے سے رابطے میں رہیں کیونکہ انہیں اتنی بڑی تحریک ہزاروں ہماری وف کی املاک ہیں اور جو تجربات یہاں ہیں وہ تجربات کم جگہوں پر آپ کو ملیں گے کول لیں میں عمران اتاری مومن آباد شہر عثمانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ مدنی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور گیارہویں کے مہینے کی ماشاءاللہ پہلا سلسلہ ہے اور پیرنکران شورا کے بارگاہ سوال ہے کہ مدنی مذاکر میں جو سوال ہوا تھا کیا نیمبو سے جاگ گھر میں نہیں آتے تو میں نے شاید یہ سنا یا پڑا سا کہ نیمو کے ساتھ ساتھ اگر گھر میں کوئی مرغا ہو تو اس سے بھی جنات ڈرتے ہیں اور نہیں آتے کیا یہ صحیح ہے یہ گیارہویں کا بھی مہینہ شروع تو نہیں ہوا انشاءاللہ کل سے اللہ کی رحم سے ہوگا لیموں کے حوالے سے ملے سنت نے فرمایا اور سفید مرغے کے لیے روایت الگ ہے کہ اگر سفید مرغہ گھر میں ہو تو اس سے بھی جنات وغیرہ سے جو ہے وہ تحفظ رہتا ہے تو لیموں کا ایک الگ میٹر ہے یہی ہے نا جو غلطی تو نہیں سنت میں اور اس کا سفید مرغے کا ہے یہ بھی پتا ہے تو یہ الگ الگ ہے جی کال چلائیں دارالسلام سے پیارے باپا جان کی آنکھوں کے تارے نگران شورا اور حاجی امین صاحب اور مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں اگر گاہک کو یہ بتا کر کپڑا دیا جائے کہ اگر ادھار لینا ہے تو پانچ سو کا سوٹ اگر نقد لینا ہے تو چار سو کا سوٹ کیا یہ بتا کر گاہک کو اگر کپڑا دیا جائے تو یہ جیز ہے یا نہیں مفتی صاحب تو لے گئے مگر اگر کوئی اور شرعی معاملہ نہیں ہے تو ادھار میں چیز کو مہنگی بیچنا اور نقد میں چیز کو اس کے مقابلے سستی بیچنا کہ اگر جیسے یہ پین ہے یہ پین اگر میں بیچنے جا رہا ہوں تو اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کیش میں لے رہے ہیں تو کیش میں یہ جو پین ہے یہ دس روپے کی ہے اور اگر آپ ادھار میں لینا چاہ رہے ہیں تو یہ پین بارہ روپے کی ہے تو ایک مدت بھی ہوتی ہے کہ کب تک کا ادھار ہوتا ہے تو ادھار میں اگر یہ چیز اگر آپ مہنگی بیچتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری کوئی شرح غیر شرعی شرائط نہیں ہے تو پھر یہ بیچنا جائز ہے جی میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پانی کیا کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں یا تین سانس میں بیٹھ کے ہی پینا سنت ہے دوسرا سوال یہ سر کیا ہم اکثر لیٹ جاتے ہیں تو کابل کی طرف ہمارے پاؤں ہو جاتے ہیں تو یہ کیا گناہ ہے دیکھیے کعبے کی طرف پاؤں ہونا گناہ نہیں ادب کے عد... بے ادبی میں اس کو شمار کیا گیا ہے اور بے ادبی یا عرف اس سے تعلق عرف عادت سے کہ جسے لوگ کہیں گے کہ یہ بے ادبی ہے تو وہ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کہاں ہیں کہ جہاں پر کیا کعبے کی طرح اس طرح پیر ہونا بے ادبی میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ پانی بیٹھ کر پینا اور پانی کی جو سنت تر آداب ہم نے جو بیان کی ہیں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور پانی تین سانسوں میں پینا چاہیے یہ اسی کو اختیار کریں تو اسی میں بہتری ہے انشاءاللہ شاء اللہ اس وجہ کال چلائیں سب سے پہلے عمران بھائی سے دعاؤں کی درخواست ہے اور میں وہ عمران بھائی سے یہ پوچھ رہا ہے سوال یہ کرنا ہے کہ میری گھر والی کہتی ہے کہ آپ مجھ کو بہت سختیاں کرتے ہو پابندیاں کرتے ہو یہ غلط ہے یہ گناہ ہے تو ایسا کرنا کیا ہے غلط ہے کیسی کسی پابندی اس کا تو ذکر نہیں ہے تو ایسے معاملات کو فون پر پوچھنے یا کال پر یا لائیو پوچھنے کے بجائے آپ اس کے لیے دار ویر سنت میں مفتی صاحب سے رابطہ کریں کہ وہ کون سی سختی ہے وہ کون سا مطلب کہ وہ پابندی ہے کہ کیا وہ واقعی ایسی ہے جو غیر شرعی ہے یا وہ ایسی ہے جس میں آپ کو اختیار ہے اور وہ آپ کو اس طرح بیوی بی کہہ کر وہ گناہ گار ہو رہی ہے تو یہ تعین ان اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کا کر سکیں گے آپ ان سے رابطہ کریں یا ٹیلی فون پر لیں جی آئیے امی آج ایک بات ہوئی کہ منارہ منارا, منارا منارا جو لفظ ہے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے منارہ کیوں کہا تو آپ نے کہا کہ آپ, آپ سے منارہ سنا اس لیے میں نے منارہ کہا صحیح نہیں کہا میں بہت اچھا گا اچھا گا پھر سبال کیوں کر رہے ہیں اس میں بھی اور بھی مزید یہ بھی ایک خوبصورت پیر ہے نا پیرا پیر کو دیکھ کر ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں یعنی پیر کو یہ دیکھا جاتا ہے بعض مطلب یہ دیکھنا کہ پیر صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے پیر کو دیکھ کر خود کو دیکھنا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سمجھنے والوں کے لیے عرض کر دیا ہے ان اللہ تعالی کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہوں گے نیت یہی ہے جب جب مدنی مذاکرہ ہوگا مدنی مذاکرے کے مدنی مہک کا سلسلہ ہوتا رہے گا ان شاء اللہ سلو الحبیب صلی تعالی تعالیٰ محمد